شہید اسلام ڈاٹ چیز کے پیدا کرنے والے نمبر کتنی ہے جی منافقین کی دو رخی پالیسی منافقین کی دو رخی پالیسی میں نے کہا تھا منافق جو ہے نا دو منہ سانپ ہے کیا جی جیسے دو منہ والا سانپ ہوتا ہے نا دو منہ والا سانپ ہے دو رخی پالیسی یہ کتنی ہے حفاظت نمبر دو رخی پالیسی اور جب ملتے ہیں مومنین کو کیا کہتے ہیں ہم تو تمہارے ایمان لائے مومن ہے تمہاری طرف ایک آیا ایک مانگنے والا آدمی اس کی تھی بڑی بڑی کو کہا رہا تھا کہ مجھے ایک روپیہ دو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے موچ تو میں نے تولبا کو, کو گرا اور موچ اس کی نے پکڑا منگائی تو ہم مونچھ کاٹنی شروع کی دے. کہنا کہ میں وہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں تمہارے مذہب کا شیعہ شیعہ تھا وہ مذہب یاد ہے اس کو تو وہی ہے جب مومنین کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہاں ملا ہم ایمان لائے اس مذہب خلو خلولا شوطین ہیں اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف وہ شیطان کون تھے جی ایک تو شیطان ان کا تھا خزرج کے قبیلے کا تھا عبداللہ بن ابئی سمجھے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف بھلا نا تو منافق دو قسم کے تھے اے مدینہ میں دو قبیلے تھے اوس اور خزرج تو خزرج کے قبیلے کا سردار کون تھا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 اب قلعہ ہے مسما لیکن وہاں سیاہ پتھر ہیں جیسے عذاب کا نمونہ ہو نا میں دو دفعہ دیکھ کے آیا ہوں اب بھی ہے وہ جگہ ہے کابین اشرف کے قلعے کی تو یہودی بن اشرف کے پاس جاتے ان کا گزا بڑا شیطان تھا تو حضرت کے قبیلے کے منافق کس کے پاس چلے جاتے عبداللہ بن وہ بھائی تھا وہ بڑا شیطان تھا وہ ان کو تنبیہ کرتے اے یہ کیا دعویٰ کرتے ہو مسلمانوں کے پاس جاتے کہتے ہیں مومن تو ان کو کیا کہتے بھائی جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں دل ہمارا تمہارے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہم فقج کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں استفزا کرتے ہیں یہ بات آئی ہے سمجھ یا نہیں وہ بڑے بڑے شیطان تھے واعضہ لک الزین جب ملتے ہیں مومنین کو کیا کہتے آم اللہ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اللہ شیطین ہم اپنے شیطانوں کی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 رانے پیر یا اعلیٰ حضرت تو ہندو کے جو پیر ہوتے ہیں نا ہندو کے ان کو کہتے ہیں گرو کیا کہتے ہیں ہاں اور ان کے مریدوں کو کہتے ہیں چیلے گرو اور چیلا یہ ہندی زبان میں ہے تو ہندو کا پیر ہے گرو اور ان گرو کا جو بڑا پیر ہے اس کو کہتے ہیں گرو گھنٹال کیا ہاں وہ بڑا بیٹھا ہوتا ہے بدماش حلوے بھی بہت کھاتا ہے پیٹ بھی نکلا ہوتا ہے اس کو تو بڑے شیطان کا مانا میں کیا کر رہا ہوں گرو گھنٹال اب تو سمجھ آ گیا ہے نہیں ہاں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرانے جو ہمارے ترجمے ہیں نا ان میں گرو گھنٹال لکھتے ہیں اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے گرو گھنٹالوں کی طرف کالو انا مارو کیا کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ وہاں انا کہا بھائی صرف آمنا کہا صرف آمنا ادھر کیا کہتے ہیں تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان معم تو معلوم ہوا دل ان کا کن کے ساتھ تھا ان شیطانوں کے ساتھ ہے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں کہا آم اللہ تو اس کا کیا جواب دیں انو وہ ہم تو یہ استضاع کرتے ہیں لگا کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوا استاح سے بےحم کا انجام اخروی لکھ لو اللہ نے فرمایا یہ استضاء کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو استحزا کا انجامے اخروی کیا ہوگا انہوں نے مومنی کے ساتھ استضاء کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو استضاع کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ منافقین کو کیا دے گا استضاع کی سزا دے گا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 اور میں ہاتھ کھینچ لیتا ہوں سیب نہیں دیتا یہ کیا ہے مذاک ہے نہیں پل سراط پہ مومنین کو نور ملے گا پل سراط پہ تو منافقین نے چونکہ زہری کلمہ پڑھا تھا بظاہر ان کو کیا ملے گا چلنے لگیں گے تو نور چین نور ملے گا جب چلنے لگیں گے تو نور چھین لیا جائے گا تو مومنین کو کہ گو oh, ہمارا نور کہاں دیا دو <laughs> مومنین کہیں گے باغو پیچھے جہاں نور ملا تھا وہاں ملے گا تو ان کو دو ذات کے اندر دھکیلا جائے گا تو یہ کہ ان کو سزا دی گی کہ شکل کے اندر استضاع کی شکل کے اندر سزا دی گی جیسا کرو گے ویسے کرو گے اللہ تعالیٰ استضاء کی سزا دے گا ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے یہ انجام کون سا ہے رویے باقی رہا یہ دنیا جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالی بعض مجرمین کو جلدی گرفت بھی کر لیتے ہیں لیکن اکثر ایسے ہے کہ دنیا کے اندر کافر کو ڈھیل دی جاتی ہے کیا اب دیکھو فراؤن کو کتنی ڈھیل دی گئی دی گئی یا نہیں کافی ڈھیل دی گئی بعد کے اندر گرفت ہوئی تو آج کل بھی اگر کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے تو آپ غمگین نہ گرفت میں آئیں گے اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو بدو کا من لکھ لو اچھا ہے ڈھیل جانتے ہو دینا موحلت دیتے ہیں ان کو محلت دیتے ہیں ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی کے اندر اس حال میں کہ وہ حیران کر رہے ہیں ضلالت بالخدا ثمرۂ نفاق آخر کے اندر ثمرۂ لفاق ہے یا ان کی داستان کا خلاصہ سمجھ لیجئے منافقین کی کتنی خباستیں بیان کی گئی ہیں جا تو آخر میں خلاصہ داستان منافقین بھی ہے اور ثمرۂ لفاق بھی ہے پرمایا ان کا خلاصہ ایسے سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک آدمی کرے تجارت کیا کرے تجارت سے مقصود نفع ہوتا یا نہیں تو نفع تو بجائے خود رہا راس المال بھی ختم کر بیٹھے کیا مثال طور ایک لاکھ روپیہ سرمایہ اس نے لگایا اس کی امید تھی کہ مجھے نفع آئے گا نفع تو رہا نفع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 بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا وہ بھی ختم آ گیا سمجھ جی دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کی وہ ہدایت کون سی تھی جی بظاہر کیا پڑا تھا کلمہ پڑا تھا یہ بھی ایک ہدایت تھی اور یہ بھی ہدایت ہے کہ کلو مولودن یولاد کتنا تھا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے چاہے کافر کا کیوں نہ ہو لیکن نفاق کی باتیں کرتے کرتے یہ معاملے کرتے کرتے نور فطرات کو بھی ضائع کر دیا وہ کلمے کو بھی ختم کر دیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خرید کیا گمراہی کو بدل ہدایت کے پس نہ لفا پائی تجارت ان کی وہ ماکان اور نہ ہو رہ پانے والے میرے عزیز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 یوں ہی سمجھو کہ ایک مثال ہے پکے منافقین کی اس کی اور دوسری مثال کس کی ہے کچے منافقین کی تو مثال سے ایک وضاحت ہوتی ہے کہتے ہیں نا فلا آدمی ایسے جیسے گدا ہو کیا تو گدہ بے وقوفی کے اندر مشہور ہوتا ہے مثال وضاحت ہوتی دیکھو جی ما الحم کا ما صلی اللہ ز نعرہ لکھ لو جی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 حالت ان کی مثل حالت اس شخص کے ہے جس نے روشن کیا آگ کو آگ کو جلایا فلمبا آزاد ماحول نہ جب روشن کر دیا آگ نے آزاد کے اندر حیا ضمیر کہاں لوٹے گا نار کی طرح پب روشن کیا آگ نے ارد گرد اپنے کو تو زعف اللہ عب نور بھئی آگ جلانے والا ایک تھا اور اس کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے تفسیر میں لکھا ہوا ہے تو جب آگ روشن ہوئی تو زعف اللہ بنور کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک روشنی ہوتی ہے دوسرا آگ کا کام ہوتا ہے جلانا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 یہ منافق بھی روشنی کے بعد بالکل اندھیرے کے اندر پڑ گئے ہیں اب ان کی حالت یہ ہے کہ سمن بکمن سمن سے پہلے ہم, ہے. ہم لکھ لو ہم مبتدا ہے اور سمن سم اس کی خبر ہے سمن سم جمع ہے کی بکمن جمع ہے اب کی ہوم جمع ہے کس کی مانا یوں کیا جاتا ہے اصلا لفظ یہ تھا کہ ہم کا سم وہ کن کی طرح ہیں جی بہروں کی طرح ہیں لیکن تشبیہ بلی اختیار کی گئی حرف تشبیہ کا گرا دیا جائے اس کو تشبیہ بلی کہتے گویا ہیں گویا کہ وہ بہرے ہیں گویا کہ وہ کیا ہیں بہرے ہیں یعنی ہاک کو سنتے نہیں ہیں بک مون گویا کے وہ کیا ہے جی گونگے ہیں ہاک کے بولنے سے آری آجز ہیں اوم یون گویا کے وہ کیا ہے انتھے اب جو بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو،, بھی ہو اندھا بھی ہو وہ راستے پہ آ سکتا ہے ایک آدمی اندھا ہے لیکن سنتا ہے تو راستے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا ایک آدمی بہ ہے لیکن بینا ہے اشارے کے ساتھ راستے پہ آئے گا نہیں تو جس میں یہ تینوں صفتیں پائی جائیں بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو اندھا بھی ہو پھر میں فہم لا یار جون پاسوں نہیں لوٹ سکتے کس کی طرف ہدایت کی طرف اب نہیں آ تو سمن بخمن امین کہہ کے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ منافقین کا کون سا قسم ہے کیا؟ جن کا بھی ایمان پیارنا کیا ہے بہت ہی مشکل ہے بحال ہے اس لیے ہم نے کہا کہ یہ پکے منافق ہیں اور سمن بکمن کو تشویح بلی سے بنایا گیا ہے یہ بیضاوی کے اندر دیکھ لیں او کا سیے بے مرسما ایک مثال تو ختم ہوئی وہ ہو. کون سی مثال دیجی؟ ناری اب مثال کون سی ہے مائی پانی کی مثال پہلی مثال کس کی تھی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 ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا ہم نے جو علم پڑھا ہے تکلیفوں سے پڑھا ہے آپ تو ماشاء اللہ پکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے پتہ نہیں وہ دس میل یا کتنا سفر کیا تھا تو جو رات کا سفر میں نے کیا تھا بستر میرے سر پہ صندوق سندوکتی میرے سر پہ اور بارش ہو رہی ہے بجلی چمکتی تو چلتے ہم ورنہ رک جاتے خود میرے ساتھ یہ باملہ ہوا ہے شا بات کے علاقے پڑھنے لیا آپ دیکھو بجلی چمکی آئے تو چلنا شروع کر دیا اور بجلی روک گئی پھر وہ بھی روک گئے تو آپ یہ تاہیور کے اندر ہیں یا نہیں تو جو کچے منافق ہیں ذرا غور کرنا کچے منافع ہی ان کا یہ حال تھا جب مسلمانوں کو غلبہ ہوتا نا فتح ہوتی مال غنیمت آ جاتا کہتے وہی اسلام تو اچھی چیز ہے اسلام کیا ہے اچھی چیز ہے مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اب دیکھو بجلی چمکی تو چلنا شروع کر دیا جب اندھیرا ہو گیا یعنی مسلمانوں کو شکست آئی آگے پڑھو گے غزوہ احد کے اندر کتنوں خبیصوں نے کی تھی جب مسلمانوں کو شکست آ جاتی تکلیف آ جاتی تو اعتراض شروع کر دیتے یا نہیں بھو جی وہ ابو سفیان والے اچھے ہیں کافر اچھے ہیں جو اچھے ہیں پلاں اچھے ہیں تو رک جاتے یا نہ رک جاتے تو یہ مثال ان کی دی گیت کے اندر تاہیر کو وجہ تشوی بنا لو جیسے وہ صاحب سید تعیر کے اندر ہیں یہ کچے منافق بھی کس کے اندر ہے تاہیر کے اندر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ان میں یقین دیکھو جی او کا سید بے مرسما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 ان اس کے اندر کیا ہیں؟ بھی ہیں وراد ان بھی ہے اندھیر ہیںج ہے بھی ہےارک چمک بھی اپنی انگریوں کو اے یہ میری طرف دیکھو زور زوردار ایسے اس کو ٹھوس دینا کہتے ہیں ٹھونس دیتے ہیں اپنی انگریوں کا اپنے کانوں کے اندر من السوائے باوجہ کڑکوں کے ایک کڑک دوسری کڑک کڑک ہوتی ہے نہیں بارش کے اندر حاضر الموت باورچہ ڈر موت کے جو آدمی کمزور دل ہوتا ہے نا دل اس کا کمزور ہوتا ہے تو کڑک کا ہے نا سخت مر بھی جاتے ہیں ضعیف پھول کا مر جاتے ہیں سخت حادثے کے بعد وہ بھی موت کے ڈر سے آپ اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں کہ نہ سنیں واللہ اللہ مہیّی بالکافرین اور اللہ تعالی احاطہ کرنے والے ہیں ایسے کافروں کو منافقین کو یہ درمیان میں جملہ محترضہ ہے تمبی کے لیے کیونکہ آگے ان کی حالت پھر بیان ہو رہی ہے بارش والوں کی حالت آگے بیان ہو رہی ہے یہ درمیان میں جملہ مترضہ ہے منافقین کی تمبی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 اور نہ چڑھے تو بھوک بھی نہیں ختم ہو جائے قریب ہے بجلی کے اونچا لے ان کی نگاہوں کو جب چمکتی ہے واسطے تو چل پڑتے ہیں اس کی روشنی کے اندر اور جب اندھیرا ہو جاتے ہیں ان کے اوپر تو کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ منافقین کو صاب سید کے ساتھ تجویز دی گئی ہے کس بات کے اندر کے اندر جیسے ان میں تاہور ہے ان میں بھی کہا ہے اس کو کہتے ہیں تشبیہ مرکب کیا کہتے ہیں آہ. کہ مشبہ بے ہے نا اس سے بھی ایک کیفیت کو انتظار کیا جائے اور مشبہ سے بھی ایک کیفیت کو انتظار کر کے کیفیت کو کیفیت کے ساتھ کیا تشبیہ دی جائے تو اساب سید کی کیفیت کی کیا ہے تعیر اور منافقین کی کیفیت کیا ہے وہ بھی کیا ہے ہے ان کے تاہر کو ان کے تایر کے ساتھ کیا دی گئی تشبیح اس کو کیا کہتے ہیں تشبیہ ہے اور بعض حضرات مفرت بناتے ہیں لیکن میں اس کو راج قرار دیتا ہوں جب تشبیہ بناتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو مشبہ بھی بہت مشبہ بے بھی کا ہوں بہت مثال طور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل کیا ہے نا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 ان کو تشبی کس کا دی گئی رات کے ساتھ قرآن پاک کے اندر جو بشارتیں ہیں ان کو تجبی دی جی گی اس کے ساتھ برک علیحدہ علیحدہ تشبیہیں بناتے ہیں لیکن میں اس کو راج قرار دیتا ہوں تشبیہ ہے مرکب کو یہ جلال شریح میں علیحدہ تشبیہ ہے تجبی مفراد بیزابی کے اندر تو بارہ خلاص یہی ہے کہ اصحاب سید میں بھی تعیرور ہے منافقین میں بھی کیا ہے تعیرور ہے ان کے تعیر میں کہہ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 لیکن ظاہری بینائی تھی یا نہیں تھی وہ ظاہری طور پہ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کر دی پھر میں اگر میں چاہوں نا جیسے ان کی دل کی بصیرت ختم کر دی ہے ان کی ظاہری بسارت بھی کیا کر دوں ختم کر دوں ان کے کانوں کی شنوائی ختم کر دوں اور اگر چہتا اللہ تعالیٰ البتہ چھین لیتا ان کی شنوائی کو سم کا کمانا کانوں کو نہیں کان تو رہ جاتے ہیں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 www.shahedalam.com